اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ میرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور وہی کافی ہے اپنی بندوہے کے گناہوہے پر خبردار